بغیر وض کے زیادتی پائی جائے وہ کہلائے گی تبادلہ ہو مال کا مال کے ساتھ اور ایک طرف زیادتی پائی جائے بغیر عوض کے تو یہ ربا کہلاتا ہے پھر میں نے کل آپ سے ایک عرض کیا تھا کہ قدر قدر سے مراد کیلی اور وزنی چیز ہوتا ہے موزونی قدر سے مراد کیا ہوتا ہے کیلی ہونا اور موضوع ہونا کیلی کے کی حوالے سے میں نے کیا کہا تھا آپ سے ٹھیک ہے کیلی کے حوالے سے میں نے بتایا تھا جس کو ناپا جاتا ہو کیل کرنا کیلی مطلب ہوتا ہے ناپنے کا مانا اور موزونی جس کا وزن جاتا ہو کیل ایک پیمانہ ہوتا تھا جس کے اندر وہ ڈال دیا جاتا جیسے دودھ کے لیے آج کل بھی وہ استعمال کیا جاتا ہے کہ جی وہ کہتے ہیں ایک پاؤ دو پاؤ وہ پیمانے اس میں گندم وغیرہ ڈال کے اس میں کیل کیا جاتا تھا ٹھیک ہے تو اب ہوا یہ دیکھیے وائس کے وائسو کے تو ہوتا کیا ہے اب آپ نے جو سمجھنی ہے بات جہاں سے فرق سارا کا سارا آتا ہے آئیما کے درمیان میں میں نے کل آپ سے کہا تھا ریبا کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے ریبل فضل ایک ہوتی ہے ریبن نسیہ تو وہ جیسے کہ کسی کو قرض دیا سو روپے قرض دیا لے رہے ایک سو دس روپئے ایک سو بیس لے رہے قرآن ریبل قرآن ریبن نسیہ یہ ہوتا ہے کہ اگر دو چیزوں کو آپس میں کیا جا رہا ہے ایکسچینج کیا جا رہا ہے اور دونوں طرف ایک جیسی چیز پائی جا رہی ہے گندم گندم کے مقابلے کے اندر جو ہے اس کے علاوہ نمک نمک کے مقابلے میں کھجور کھجور کے مقابلے میں دونوں طرف چیز ایک ہی ہے جنس کے اعتبار سے جنس ایک ہے لیکن ایک طرف سے زیادتی کر دینا یہ بھی کیا ہے یہ بھی سود ہے اس کو ریبل فضل کہتے ہیں ٹھیک ہے نا ریبل فضل زیادتی کا جو ہے ایک طرف سے زیادہ کر دینا کیوں زیادہ کر رہے ہو ایک بندہ کہے نہیں جی میری جو میری جو کھجور ہے وہ بہتر ہے دوسری کھجور کم وہ ہے نہیں شریعت نے کہا کہ بھی دونوں جو ہیں تو خجور ہی ہیں جب کھجور ہی ہیں جن سے ایک ہی ہے تو آپ اس میں زیادتی نہیں کر سکتے ٹھیک جی ہے جی تو جب ایسی کوئی چیز پائی جائے ایسی کوئی چیز پر اور حدیث کے اندر چھ چیزوں کے بارے میں خاص طور پہ ذکر کیا تھا چھ چیزوں کے اندر وہ چھ چیزیں کون کون سی تھی گندم گندم کے مقابلے میں نمک نمک کے مقابلے میں کھجور کھجور کے مقابلے میں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو جو کے مقابلے میں سونا سونے کے مقابلے میں چاندی چاندی کے مقابلے میں اناف نے دیکھا کہ جی حسرا نے چھ چیزوں کا نام لیا ہے انہوں نے کہا اس کے اندر علت کیا ہے وجہ کیا ہے کہ یہ چھ چیزیں کہا جا رہے ہیں اور کیا ان چھ چیزوں کے اندر خاصیت کیا ہوتی ہے جس کی وجہ سے حسرا نے ان کا نام لیا ہے اگر وہ خاصیت باقی جگہوں پر بھی پائی جائے گی تو وہاں کے وہاں پر بھی زیادتی کرنا حرام ہو جائے گا ٹھیک ہے حسن نے فرمایا کہ زیادتی بھی نہ کرو اور ادھار بھی نہ کرو دو کام نہ کرنا زیادتی نہیں کرنی ادھار نہیں کرنا جب یہ چھ چیزیں آ جائیں تو وہ کیا ہے اناپ نے جب دیکھا انہوں نے کہا کہ دیکھیں ان کے اندر سونا تولا جاتا ہے چاندی تولی جاتی ہے ٹھیک ہے کھجور تولی جاتی ہے جو تولی جاتی ہے گندم جو ہے وہ کیلی چیز ہے کیل کیا جاتا ہے اس کو اور نمک تولا جاتا ہے تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو چھ چیزیں ہیں ان کے اندر قدر پائی جاتی ہے قدر پائی جاتی ہے یعنی کیلی ہیں یا موزونی ہیں کیلی یا موزونی ہیں اس لیے ان میں قدر پائی جاتی ہے ایک تو یہ جی چیز آ تو ہر ایسی چیز ہر ایسی چیز جو کیلی ہو یا موزونی ہو جن میں قدر ہو اس کے اندر یہ معاملہ آئے گا اس کے اندر یہ معاملہ ہے نمبر دو انار دیکھا کہ بھی گندم گندم کے مقابلے میں آ رہی ہے جو جو کے مقابلے میں سونا سونے کے مقابلے میں چاندی چاندی کے مقابلے میں تو اگر ایک ہی جنس کی چیزیں آپس میں ایکسچینج کی جا رہی ہوں تو اس وقت اس نے حکم دیا ہے کہ زیادتی نہ کرنا زیادتی نہ کرنا تو دو چیزیں نکلی ایک یہ کہ چیز قدری چیز ہو نمبر دو جنس ایک ہو تو زیادتی بھی حرام ہوگی اور ادھار بھی حرام ہوگا ٹھیک ہے اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جس میں دونوں چیزیں نہیں پائی جا رہی نہ وہ قدری چیز ہے اور نہ جنس ایک ہے نہ قدر ایک ہے نہ جنس ایک ہے تو اب کیا ہو سکتا ہے زیاتی بھی جائز ہوگی اور ادھار بھی جائز ہوگا ٹھیک ہے نا اگر قدر بھی نہ ہو اور جنس بھی نہ ہو تو زیادتی بھی جائز ہوگی اور ادھار بھی جائز ہوگا ٹھیک ہے یعنی ایک ایک اچھا اگر ایک چیز پائی جا رہی ہو یعنی قدر پائے جا رہا ہے اور جنس مختلف ہوگی مثلاً میں آپ کو دیتا ہوں گندم اور آپ سے لیتا ہوں چاول کو پتا ہے گندم ہے چاول ہے جا کے جی سو پچاس کلو چاول ہے 150 روپے کلو گندم تو میں آپ کو گندم دیتا ہوں آپ کہتے ہیں جی میں آپ کو دیں گے ایک کلو چاول دیں گے آپ ایسا کریں ہمیں تین کلو گندم دے دیں تو میں نے تین کلو گندم دے دی آپ کو اور آپ سے کیا لے لیا ایک کلو چاول لے لیا تو دیکھیں گندم کیلی چیز ہے گندم کیلی چیز ہے اور جو چاول ہیں وہ بھی وزنی چیز ہیں وزن کیا جاتا ہے ان کا تو اس کا مطلب ہے قدر تو پائی جا رہی ہے ان دونوں کے اندر لیکن جنس مختلف آ تو اس میں سے کیا ہوگا زیادتی تو جائز ہے ایک طرف سے زیادتی کرنا جائز ہے لیکن ادھار جائز نہیں ہے ادھار جائز نہیں ہے کہ بھائی ابھی وہ لے کے اور میں کہتا ہوں جی ادھار میں آپ کو کل دے دوں گا پرسوں دے دوں گا اسی وقت ہی ہاتھ در ہاتھ ہونا چاہیے سمجھ گئے بات کو اگر قدر اور جنس پائی جا رہی ہیں تو دو چیزیں حرام ہیں زیادتی بھی ناجائز ہوگی یعنی دونوں چیزیں برابر ہونی چاہیے جنس جب ایک آ گئی دوسری بات یہ کہ ہاتھ در ہاتھ ہونا چاہیے نقد ہونی چاہیے ادھار نہیں ہونا چاہیے اگر ایک چیز پائی دونوں نہ ہو تو زیادتی بھی جائز اور ادھار بھی جائز جاتی بھی جائز اور ادھار بھی جائز ایک ہو اور ایک نہ ہو تو کیا ہوگا زیادتی جائز لیکن ادھار جائز نہیں سمجھ گئے بات کو تو یہ اصل میں فرق تھا اس کے اندر سے ریب الفضل اور ریبن نسیہ جو ہوتا ہے یہ اب دیکھیے ہوں اب یہی ساری چیزیں چل رہی ہیں رباؤ ہر رمن فی کل مکیل او موزون ربا حرام کیا گیا ہے فی کل مکیل ہر کیلی چیز کے اندر ٹھیک ہے او موزون یا وزنی چیز کے اندر ربا حرام ہے ہر کیلی چیز کے اندر یا وزنی چیز کے اندر کب بی آ بی جنس ہی جب اس کو بیچا جا رہا ہو اپنی جنس کے ساتھ زیادتی کے ساتھ ٹھیک جنس ایک ہو تو زیادتی کیا ہو جائے گی ٹھیک ہے نا زیادتی حرام ہوگی ایزابیا بی, بی جنسی متفاظ جب اس کو بیچا جا رہا ہو اپنی جنس کے ساتھ زیادتی کے ساتھ اب وجہ کیا ہے سبب کیا ہے علت کیا ہے اس کے اندر کیوں آخر آپ کہہ رہے ہیں فلطفی ان کے اندر علت کیا ہے الکیل و مال جنس الکیل و مال جن سے اس کے اندر کیل پایا جا رہا ہے جنس کے ساتھ کیل جنس کے ساتھ کیل بھی قدر ہوتا ہے نا ٹھیک ہے اول وزن مال جنس یا وزن جنس کے ساتھ وہی ایک ہی بات ہے میں نے اس کو دونوں کو کیل اور وزن کو میں نے ایک نام دے دیا اور کیا تھا قدر ٹھیک ہے تو و مال سے کیل جنس کے ساتھ اول وزن سے یا وزن جنس کے ساتھ ٹھیک ہے یہ اب آگے دیکھیں ذرا فا بیل مکیلو جب کیلی چیز کو بیچا جا رہا ہو بنس ہی اپنی جنس کے ساتھ کیلی چیز کو بیچا جا رہا ہوں اپنی جنس کے ساتھ گندم گندم کے مقابلے میں آ رہی ہے اول موزون یا وزنی چیز کو بیچا جا رہا ہوں اپنی جنس کے ساتھ مسلم ٹھیک ہے برابر سرابر مسلم مسلند برابر سرابر جازل بے او تو بے جائز ہوگی ایک طرف ایک کلو لوہا یا دوسری طرف بھی ایک کلو لوہا بیچا جا رہا ہے اپنی جنس کے ساتھ دونوں جنس سے ایک پائی جا رہی ہیں لوہا بھی کیا ہے اب لوہے کا حدیث میں ذکر نہیں ہے حدیث میں لوہے کا ذکر نہیں لیکن کیا کیا آپ نے اس حکم کو تم مختلف جگہوں کے اوپر لے گئے ٹھیک ہے اس کو یہ کہتے ہیں لوہے کو کس چیز پہ کیاس کیا ان چھ چیزوں میں سے کیاس کر لیا لوہے کا تو حکم نہیں ہے حدیث کے اندر انہوں نے کہا کہ حدیث میں تو چھ چیزوں کا ذکر آیا لیکن باقی ہر چیز جس کے اندر کیل اور جنس والا معاملہ آ رہا ہو وہاں پہ اس حکم کو کیا کر دو آپ متعدی کر دو اس کو لے جاؤ باقی جگہوں کے اوپر بھی تو لوہے کو لوہے کے ساتھ بیچا جا رہا ہے تو کیا مسلم مسلم برابر سرابر جاز اب تو بہ کیا ہوگی جائز ہوگی وہ انتفاظ اور اگر ان دونوں میں کیا پائی جا رہی ہو زیادتی پائی جا رہی ہو ٹھیک ہے وہ انتفاظ یعنی ایک طرف کیل کے زیادتی پائی جا رہی ہے اور یا وزن کے زیادتی پائی جا رہی ہے لم یوز تو بے جائز نہیں ہوگی تو پھر جائز نہیں ہوگی اب میں نے آپ کو بتا دیا گندم گندم کے مقابلے میں چاول چاول کھجور کھجور کے مقابلے میں اب یہ نہیں کہا جائے گا ایک کی کوالٹی اچھی ہے دوسرے کی کوالٹی بری ہے اگر آپ پیسوں کو بیچ میں نہیں لا رہے اور آپ ڈائریکٹ ان کو ٹرانسفر کر رہے ہیں ایک دوسرے سے چیز معاملہ کر رہے ہیں گندم کھجور اچھی کھجور ہے جیسے ایک طرف اجوا کھجور ہے اور ایک طرف عام کھجور ہے آپ کہتے ہیں جی اجوا کھجور کے اندر تو دوسری دس کلو کھجور آ جائے گی تو جی میں ایک کلو کھجور آپ کو دوں گا آپ سے دس کلو کھجور لوں گا نہیں چیت کہہ رہی نہیں جب جنس ایک ہے آپ زیادتی نہیں کر سکتے جیت اور ردی کا یعنی الا اور گٹیا کا آپ فرق نہیں کریں گے بس اگر دونوں جنس ایک آ گئی ہے تو آپ برابر سرابر آپ کریں گے ولا یوز جائز نہیں ہے دے جید کی بہ اچھے کی بہ جائز نہیں ہے بر ردی یہ ردی کے مقابلے میں چاہیے ولا یوز بے جئی بر ردی مم ربا ٹھیک ہے کیوں کیونکہ اس میں ربا پایا جائے گا ٹھیک ہے نا جس میں ربا کا شبہ پایا جا رہا ہے کس طرح جائز نہیں ہے مگر آپ کر سکتے ہو إلا مسلم بھی مگر برابر سرابر ولازو بہ الجید بر ردی کی جیت کی بے ردی کے ساتھ جائز نہیں ہے ٹھیک ہے جن میں ربا پایا جا سکتا ہے اللہ مسلم بھی مسلم مگر برابر سرابر ہو تو ٹھیک ہے بے جائز ہے برابر سرابر کرنا ہے آپ نے ہوں اب کیا ہوگا اگر قدر اور جنس دونوں نہیں پائی جا رہی تو پھر کیا ہوگا و ازا ادم السفانے و عزا ادم السفان کیوں آئے گا تصنیہ کا سیگ ہے نا وہ ایزا فائل ہے ادم کا اور حالت رفیع کے اندر تسمیاں وسفان وہ ایزا ادم السفان کہ اگر دونوں وصف نہ پائے جائیں قدر اور جنس نہ پائی جائے نیچے آپ دیکھیں نیچے لکھا ہوا ہے جیسے کہ اخروٹ کی بہ کرنا انڈے کے ساتھ اخروٹ کی بہ کرنا انڈے کے ساتھ ایک طرف اخروٹ ہے ایک طرف انڈے ہے دیکھیں اخروٹ بھی ادبی چیز ہے اددی تو گنے جاتے ہیں اخروٹ ٹھیک ہے آج تول تو کے وہ کرتے ہیں لیکن ویسے یہ کیا ہے یہ گنے جاتے ہیں اخروٹ اور انڈے بھی کیا ہوتے ہیں درجن کے حساب سے ہم لیتے ہیں نا درجن تو اب دیکھیں انڈے بھی نہ یہ وصفی چیز ہیں ٹھیک ہے یعنی وصف... قدری اور کیلی چیز دونوں نہیں ہیں اور انڈے بھی نہ قدر ہے نہ کیل ہے اس میں قدر نہیں یعنی وزن اور کیل نہیں پایا جاتا اس کے اندر تو قدر نہیں پایا جا رہا اور جنس بھی مختلف ہو گئی ہے تو میں نے کیا کہا تھا ذاتی جائز ہے مثلاً انڈے مہنگے ہیں آپ کہتے ہیں جی یہ میں آپ کو ایک درجن انڈے دوں گا لیکن اخروٹ آپ سے دو درجن لوں گا اخروٹ آپ سے دو درجن لوں گا تو یہ کیا جائز ہے جائزہ وائزہ ادم الوسفان جب دونوں وصف نہ پائے جائیں ادمل الجنس ولمان المضموم ہے الجنس یعنی جنس ایک نہ ہو ولمان المضموم ہے ولمان المضمل اور وہ مانا جو اس کی طرف ملایا جاتا ہے یعنی کیا مطلب قدر قدر ہونا والمان المضم ولیے ٹھیک ہے نا وہ مانا جو اس کے ساتھ ملایا جاتا ہے کیا مطلب مانا جو اس کے ساتھ ملایا جاتا ہے کہ اگر کیلی چیز ہوگی وہ مانا جو اس کے ساتھ مل گندم کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ یہ کیلی ہے لوہے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وزنی ہے ولمانل مضمون وہ مانا جو اس کے ساتھ ملایا جاتا ہے تو یہ اگر یہ دونوں وصف نہ پائے جا رہے ہوں نہ تو جنس پائی جا رہی ہو نہ قدر پائے جا رہا ہو حل لطفاضلو تو تفاض جائز ہے زیادتی جائز ہے ون نسا او اور ادھار بھی جائز ہے ابھی انڈے ابھی لے لیے اور جو وہ کہا کہ جی کل آپ ایسا کریں گے کل آپ ایسا کریں گے کہ آپ مجھے وہ دے دیں گے تو عددی چیزوں کے اندر ادبی چیزوں میں ربا نہیں پایا جا سکتا عددی چیزوں میں ربا نہیں پایا جا سکتا ہاں کیونکہ دیکھیں نا اس میں وہ ختم ہو گئی ہے کیل نہیں ہے عددی چیزوں میں نہیں ہے سمجھ بات کو اب یہ فرق اور دیکھ لیتے ہیں اس میں ولمانضمو لے حفاص لو ولم مضمون میں لے بات سمجھ گئے نا ٹھیک ہے نا ولمان المضم میں لے یہ مطلب کہ وہ مانا جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے کیا مطلب ملا ہوا ہونا بھائی اگر مانا اگر اس کو کیلی کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کیلی ہونا اس کے ساتھ ملا ہوا ہے کہ کیلی ہونا یہ چیز اس چیز کے وصف کیا ہے کیلی ہونا ہے اگر وہ وزن کی جاتی ہے تو اس کا مانا کیا ہے کہ یہ وزنی چیز ہے وزنی چیز ہے تو اس لیے کہا جائے ول مانل مضمون ملے و عزا اگر دونوں چیزیں پائی جائیں و ایزا وجیدہ جنس بھی پائی جا رہی ہے اور کیا پایا جا رہا ہے قدر بھی پائی جا رہی ہے وہ ایزا وجیدہ جب جنس اور قدر دونوں پائے جائیں ہر مت تفاظل تو زیادتی بھی حرام اور ادھار بھی حرام ٹھیک ہے نا و نسا اثا او تو کیا مطلب آ جائے گا کیا آجاتی بھی وہ اور یہ بھی نہ حرام ہو جائے گی و عزا وجی دا ہوما اگر ان میں سے ایک چیز پائی جائے مثلاً گندم کو تبدیل کر رہے ہیں جو کے ساتھ نیچے لکھا بھی ہوا ہے سطور آپ دیکھیں وہ اضا وجیدا آہ تو اگر ایک چیز پائی جا رہی ہو وہ ادم ال آخرو وہ ادم دوسری چیز نہیں پائی جا رہی یعنی جنس مختلف ہو گئی ہے لیکن ایک پایا جا رہا ہے قدر پائی جا رہی ہے حل لطفاظ تو زیادتی تو جائز ہے وہ ہر نسا او اور ادھار ناجائز ہے گندم دی جو کے بدلے میں تو کیا کرنا پڑے گا گندم نکا گئی میں ایک کلو گندم دوں گا دو کلو جو آپ سے لوں گا تو ٹھیک ہے یہ کرنا چاہیے لیکن آپ یہ کہیں گے گندم میں ابھی دے رہا ہوں جو آپ مجھے کل دیں گے نہ وہ ناجائز ہے ٹھیک ہے ادھار ناجائز ہے ہاتھ دھر ہاتھ ہونا چاہیے چلے یہ تو بات ختم ہو گئی بھئی یہ کیلی ہونا اور قدری ہونا پتہ کیلی ہونا وزنی ہونا پتہ کیسے چلے گا کس چیز کو ہم کیل کہیں کس چیز کو ہم قدر کہیں گے موضگونی کہیں گے تو بھائی جس کو جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیلی تھی وہ آج کل بھی اس کو ہم کیا شمار کریں گے کیلی شمار کریں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وزنی تھی وہ آج کل بھی کیا ہوگی وزنی ہوگی اور جو اس زمانے میں نہیں تھی وہ آج بھی نہیں ہوگی سمجھ رہے ہیں بات کو کہ جی اگر زمانے کے اعتبار سے تبدیلیاں آنے شروع ہو جاتی ہیں جیسے میں نے کہا اخروٹ تول کے بکتے ہیں اخروٹ تول کے بکتے ہیں اب آپ کہیں جی یہ تو تول کے بکتے ہیں تو دیکھا جائے گا اس زمانے میں کیا اعتبار تھا تو یہ چیز کہا جا رہا ہے وہ کلو شعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وہ چیز جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کر دی ہو نسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وہ چیز جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سراحت کر دی ہو نمایا کر دی ہو نس کا مطلب کیا ہوتا ہے مطلب سراحت آ چکی ہو اس کے بارے میں اللہ تحریم اتفاظ کی زیادتی کی حرمت کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سراحت کر دی ہو اچھا جی ہر اللہ ہر اللہ تحریم تفاظ فی ہے کہ اس میں زیادتی کی زیادتی کی حرمت کو سراحت کر دی ہو کیلن لن کیل کے کئی لن ازرو کیل کے میں ترجمہ کیا کیا ازروئے کیل کے یہ کیا بن رہی ہے ترکیب میں تمیز یاد ہے نا میں ترجمہ پچھلے سال کیسے کیا کرتا تھا ازرو فلاں تو یہ عزروئے کیل کے یعنی با تبارے کیل کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادتی کو حرام قرار دے دیا ہو بتبارے کیل کے فا ہوا مکیل تو وہ ہمیشہ کیلی رہے گی جو اس کے زمانے میں چیز کیلی تھی وہ اب بھی کیلی رہے گی ٹھیک ہے کیونکہ نس کیا ہوتی ہے کبھی ہوتی ہے عرف سے نا آپ عرف کا اعتبار نہیں کریں گے جی آج کل کے عرف کے اندر یہ چیز فلائیں نہ بھائی نس آ گئی ہے نس جب آ جائے پھر عرف کا اعتبار نہیں کیا جاتا ہوگی بات اب ادن و ان طرح کا ناسوفی ہلکیلا اگرچہ لوگوں نے اس میں کیل کرنا چھوڑ دیا ہو اگرچہ لوگوں نے اس میں کیل کرنا چھوڑ دیا ہو نا مسل الحم تیسم کیلی چیز و شعر جو یہ بھی اس زمانے میں کیلی شمار ہوتے ہوں گے تو جو تمرے کھجور ملے اور نمک تو جب ان کو کیلی کرا دیا تو یہ ہمیشہ کیلی ہی قرار پائیں گے ٹھیک تو وہ کیلی ہیں یہ چاروں چیزیں کیا تھیں کیلی ہی ہے چاروں چیزیں یاد رکھیے گا چاروں چیزیں گندم جو کجور اور نمک وہ کل شعین نس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تحریم تفاظ الفی ہے ہر وہ چیز جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادتی کو حرام قرار دیا ہو وزن کے اعتبار سے زیادتی کو حرام قرار دیا ہو زیادتی کے اعتبار سے فہوا موزون ابدن تو وہ ہمیشہ وزنی ہی رہیں گی و ان ترا کن ناسل وزن اگرچہ لوگوں نے اس میں وزن کرنا چھوڑ دیا ہو یہ وہ ان کیا ان ہے ان وصلیہ ہے وہ ان ترا میں کہہ رہا ہوں اگرچہ ٹھیک ہے نا یہ کیا ان وصلیہ جن کو نہ سمجھ آئے میرا اجرہ کے اندر میں نے بتایا تھا ان وصلیہ کی پہچان کیا ہوتی ہے اجرہ کے اندر بتایا تھا وہ اجراء کی چیزیں ضرور سنیں وہ ضرور سنیں وہ باتیں جو ہیں اس میں بھی کر دیا کریں اس میں بھی ساتھیوں کو جو نہیں موجود ان کے لیے وہ پیسٹ کر دیں اس کے لنک لنک پیسٹ کریں تو یہ کیا ہے ان ترق نیچے بھی دیکھیں لکھا ہوا وسلیا اب کیسے پتہ چلتا ہے یہ اس میں میں نے بتایا تھا اجراء کے اندر کہ پتہ کیسے چلتا ہے خالی باؤ آ جانا کافی نہیں ہوتا اور بھی اس کی وہ ہوتی ہیں کہ خالی باؤ آ جائے تو بعد لوگ سمجھتے ہیں جی وہ ان آ گیا اس لیے یہ ہو گیا نہیں نہیں بھائی یہ ضروری نہیں ہے وہ ان طرح کا ناسل ہے اگر چھ لوگوں نے اس میں وزن کرنا چھوڑ دیا ہو مثل و زحبی مثال اس کی سونا اور چاندی ٹھیک ہے نا مثال اس کی سونا اور چاندی اچھا چلیں جس کے بارے میں تو حضور نے بتا دیا یہ چھ چیزوں کے بارے میں تو حضرت نے سرحد کر دی ہے چھ چیزوں میں بھائی حضور نے جن کے بارے میں نہیں بتایا چاول لیں جیسے چاول کا ذکر حدیث میں آیا نہیں آیا اب اس میں کیا ہوگا جہاں پہ نس نہیں پائی جا رہی وہاں پہ کیا کریں گے ان کا اچھا جہاں پہ نس نہیں پائی جا رہی نا تو اب عرف آ جائے گا ٹھیک ہے وہ معلوم علیہ ہے ینسو ہوتا ہے نا مدا یمدو جب لم آئے گا تو اس کو کتنے طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے لم یم لم یم لم یم لم یمدد لم یونسا لم ینس لم ینس ٹھیک ہے چار طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے یہ نسارا ین سرو والا باب ہے نا نسارا یس تو اس کو کتنے طریقوں سے چار طریقوں سے لم آ گیا پڑا تھا یہ صرف کے اندر وہ ماں لم یونس ہے میں یوں بھی پڑھ سکتا ہوں ماں لم یونس آلے ہی یوں بھی پڑھ سکتا ہوں لم ینس سے آلے لم ینسو آئی لم یونس کتاب میں اس طرح لکھا ہوا ہے لم یانس نہیں لکھا ہوا تو کم از کم اس کو پڑھنے کے اندر تین طریقے تو پڑھے جا سکتے ہیں لم یانسا, لم یانسے. ٹھیک ہے نا لم یونس ٹھیک ہے تو جس طرح مرضی پڑھنا چاہیں آپ اس کو وما لم یونس علیہ جس کے بارے میں نس نم آئی ہو سراہ صراح... سرحد نہ آئی ہو یعنی حصر میں سرحد نہ کی ہو سرحد نہ کی ہو ہوا مح محمول الدات نا سے تو وہ محمول ہوگا لوگوں کی عادات کے اوپر یعنی عرف کا اعتبار کیا جائے گا عرف کا اعتبار کیا جائے گا ٹھیک ہے نا بات ختم ہو گئی آگے چلتے ہیں یہاں تک بات ہو چکی آگے چلوں یا بس کر دوں میں نے آپ کو اس لیے کہا پہلے اس چیز پورے باپ کا خلاصہ سمجھا کریں پھر مسائل خود بخود حل ہوتے ہیں میں نے بتایا قدر جنس قدر جنس اس کو سمجھیں گے کتاب جو ہے پھر وہی چیزیں ابھی تک چل رہی تھیں ٹھیک ہے ابھی بھی آگے بھی مسئلہ ایسا ہی آ رہا ہے قبضے کا مسئلہ آ رہا ہے ایک چیز آگے سمجھنی ہے ایک ہوتی ہے بے صرف جو صرف وہ انشاءاللہ بابو صرف آئے گا صرف کیا ہوتی ہے صرف تصریف۔ سرف کے مختلف معنی آتے ہیں بس آپ یوں سمجھنا ہے سونے اور چاندی کی جو بہ ہوتی ہے نا سونے اور چاندی کی جو بہ ہو رہی ہوتی ہے یہ کیا کہلاتی ہے بہ صرف کہلاتی ہے سونے چاندی کی بہ کیا ہوتی ہے سرف کہلاتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے اگر سونا دیا جا رہا ہے چاندی لی جا رہی ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا وہاں پہ ادھار جائز نہیں ہوتا فورن آپ نے چیز ادھر سے دیں گے ادھر سے لیں گے سونا دے کے چاندی لے رہے ہیں چاندی دے کے سونا لے رہے ہیں سونا دے کے سونا لے رہے ہیں چاندی دے کے چاندی لے رہے ہیں تو ادھار کرنا جائز نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو میں نے آپ سے یہ بات کی تھی نا ادھار جائز نہیں ہے قبضہ کیا ہونا چاہیے دونوں چیزوں پہ قبضہ دونوں چیزوں پہ قبضہ کرنا کیا ہوگا مجلس میں ضروری ہوگا بنیادی طور پہ وجہ یہ ہوتی ہے جو س... اب اچھا اس طرح سمن وغیرہ جو ہوتا ہے سمن سمن ٹھیک سمن سے مراد جیسے کہ درم دنا دنایر ویرا سے مراد یہاں میں یوں کہوں گا درم اور دنا نیر ویرا میں نے کہا تھا نا آپ سے کہ سمن متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتا سمن متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتا تو یہ جو چیزیں ہوں گی نا تو ان کے جو چیز متعین کرنے سے متعین ہوتا, اسی مجلس کے جہاں پر بہ ہو رہی ہے معاملہ تاکہ ادھر ہی حل ہو جائے تو دیکھیے ذرا و عقد الصرفے صرف کا عقت ٹھیک ہے نا و عقد الصرف صرف کا وقع ماں جنس جنسمان جو واقعہ ہو سمن کی جنس میں سے سمن کی جنس میں سے یو تب یو تب اس میں اعتبار کیا جائے گا قبض و اوزع ہے تب رفی ہے اعتبار کیا جائے گا اس میں قبض و عوضی ہے دونوں عوضوں کا قبضہ کرنا فی الجلس مجلس کے اندر دونوں عوض جو ہیں ان پر قبضہ مجلس میں ہو جانا چاہیے واقع صرف ما واقع اعلیٰ جنسل آسمان ہے صرف کا عق جو واقعہ ہو رہا ہے اسمان کی جنس میں سے سمن کی جنس میں سے میں نے بتایا درم دنا نیر ویرا آگے تو جب آگے تو اس میں کیا ہوگا یو تبرفی ہے قبضۂ ہے تو اعتبار کیا قبض وزی ہے اعتبار کیا جائے گا اس کے اندر ٹھیک ہے کس کا دونوں ایوزوں کے قبضہ کرنے کا فلم مجلس مجلس کے اندر ٹھیک ہے نا وما سواہ یا ان کے علاوہ مما فیہ ربا جس میں ربا پایا جا سکتا ہو جو چھ چیزیں ذکر کی نا جیسے چھ اور اس کے علاوہ جو بھی آ جائیں گی وہ مما اور ان کے علاوہ ان کے علاوہ مما فیہ ربا جس میں ربا کا شبہ پایا جا سکتا ہو تو وہ کیا ہوگی اس میں یو تابا اچھائی تو اس میں اس میں بھی قبضہ کرنا ضروری ہے ٹھیک ہے اب ہو تبر فی ہے فی ہے تعین فی ہے تعین تعین کا اعتبار کیا جائے گا اس میں تعین کا اعتبار والا یو تبر فی ہے تقابس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا ٹھیک ہے نا تعین صرف میں تو کام का, یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ قبضہ ضروری ہوتا ہے صرف کا क... کیا ہوتا ہے قبضہ ضروری ہوتا ہے اور اس کے اندر کیا ہوگا باقی جو چیزیں ہوں گی اس میں جو باقی جو جس میں ربا کا شبہ ہے وہاں پہ تعین ہو جانا ضروری ہے ٹھیک ہے آج اتنا کر لیتے ہیں ٹھیک ہے آج اتنا کر لیتے ہیں کیونکہ بات لمبی ہے میں آپ کو پھر یہ بھی بتاؤں گا کہ سمن کی جنس ہونا سے کیا مراد ہے اور یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں میں نے کہا نا درم دنا نیر تو آج ہم اتنا ابھی کر لیتے ہیں کیونکہ پھر آگے بات ذرا تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی تو وہ ہم اس کو ہم بعد میں کر لیں گے تاکہ آپ لوگوں کو نو ہو جائے ٹھیک ہے جی تو آج اتنا ہی کر لیتے ہیں اور سمن کی جن سونا کیا ہوتی ہے یہ چیز میں آپ کو انشاءاللہ مجھے کل یاد کرانا ہے آپ لوگوں نے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ جی کیا درم دنا نیر ویرا کیا ایک وہ کہتا ہے اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جانا پڑے گا درم دنا نیر ویرا کے حوالے سے کس کو ہم سمن کہتے ہیں کس کو سمن نہیں کہتے ہیں جو جس درم دینار نیر میں کھوٹ آ جائے وہ کیا مسئلہ کیا ہوگا یہ ساری چیزیں تاکہ وہ سمجھ آ جائیں ایک دفعہ آپ کو سمجھ آ جائیں گی تو پھر یہ ساری وہ چلتے رہتے ہیں پورا کا پورا عمومی طور پہ ہوتا ہے طالب علم پورا دورہ حدیث کر جاتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ بھئی کیا سمن ہے کیا چیز ہوتی ہے اور سارا سمن ہے یعنی ہے زر ہے کرنسی ہوتی ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں. Okay. بس آج اتنا کر لیتے کیونکہ میں نے چھیڑ تو دیا اس مسئلے کو لیکن پھر میں نے کہا کہ ٹائم تو ویسے ہی اوپر ہو رہا ہے تو پھر ہم اس کو وہ نہ کر دیں کہیں مجھے کل یاد کرے گا ہم یہاں سے شروع کریں گے وہ اقدال ماوا وکالہ جنس الاسمان ٹھیک جی ہے السلام علیکم و اللہ مائک فری ہے جی